اسی پہ آپ اندازہ کر لیں کہ اتنی تکلیفوں کے بعد اتنے ظلم و ستم کے بعد اتنے جبر و اقراہ کے بعد زبان پہ ایک ہی بات ہے کہ اللہ علیہ کا اشکو ذا حکوتی وکلت ہی الناس اور اس کے بعد دعا ہے کہ اللہ قومی فنڈ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 لیکن میں ان کو پھر بلاتا ہوں اگر واقعی وہ عیسا علیہ السلام اور بیوی بی مریم کی شان میں کوئی گستاخی کرتے ہیں تو پھر میں صرف نکال کیوں دوں میں ان کو سزا کیوں نہیں دوں ان نے پھر بلا لیا جب پھر بلایا تو انہوں نے کہا عدت جعفر سے کہ یا جعفر البا کا شی انفی عیسا تمہارے پیغمبر نے کوئی بات ایسی بھی کہی ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلات کے شان کے بارے میں ہو اور تم اس کے بارے میں کیا عقیدہ کی رکھتے ہو ا علیہ السلام کے بارے میں حضرت جعفر نے شروع کی تاب مریم تبزت من اہل مکان پتخت مندم ہن پیہ روحنا فتمست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 اور میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تمہیں بہت پاکیزہ بچہ دیں گے بیوی بی کہنے لگی کبال کی بات کرتے ہو کیسے ہو پاکیزہ بچہ مجھے بچہ دیں تالت انا یق نلی گلابن پلم یم بشر پلم اکو بیوی مریم نے کہا کیا کہتے ہو آنے والے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 کو عورت نہیں عورت عورت کا معنی یہ ہوتا ہے من کہ مرد میں اور کیا ہے یعنی وہ چیز جو چھپانا جس کا ضروری ہے وہ ہے سورت سے لے کر رقبہ تک اور عورت کا کیا ہے منل راسی انہیں الرا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے نافوں تک اس کا چھپانا ضروری ہے اسی لیے تو کہتی ہے نا کہ یہ اب ہمارے یہاں دیکھا نا آپ نے شریعت اسلامی کا ابھی تو بل آ رہا ہے اکوجا سال کے بعد اسلام بڑا یاد آتا ہے جیسے آپ کا بڑے سے بڑا آدمی مر جائے مولوی یاد آتا ہے نا جنادے کے لیے ویسے تو مولوی بڑی حقیر جانور ہے نا کوئی مر جائے تو پھر مولوی کو بلاؤ کیوں ان کو تو پتا ہی نہیں ابا جی کو غسل کیسے دینا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 بھی آدھا پیٹ نظر آئے پیچھے آدھی پشت نظر آئے پورے سر کے بال نظر آئیں تب ہی تو ماں جی یہ ہے صحیح بانے میں جو ساڑی باندھی جاتی اور یہ انہوں نے بدن آج تک تحقیق نہیں کی کہ یہ ساڑی سیدہ عائشہ باندھتی تھی سیدہ فاطمہ باندھتی تھی سیدہ خدیجہ باندھتی تھیں رسول کی بےگوات باندھتی تھی کہاں سے آئی ہے کیا یہ کہیں ہندوؤں کی ایجاد تو نہیں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 شرحمت منا وان امرم مقدیا ابری علیہ السلام نے کہا بی مریم بی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 میں چاہوں تو مٹی سے آدم پیدا کر دوں میں چاہوں تو آدم سے ہوا پیدا کر دوں میں چاہوں تو مریم سے عیسا پیدا کر دوں یخلو کو مائیں گے شا میری مرضی میں جو چاہوں جیسے یہی تو اس کی شاد اچھا جی انہوں نے کہا کمال ہے تو ٹھیک ہے اور تم بات کہو نہ کہو کہ نا مقضیہ یہ تو اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے اب کو تبدیل تھوڑا ہوتا ہے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 کانت ام کی کہ بغیر ہارون کی بہن بعد لوگوں نے کہا کہ علیہ السلام کے جو بھائی تھے ہارون ان کی بہن یہ مراد نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ کانا رجسالح اس علاقے میں ایک بہت بڑے عابد کچھ تم گزار تھے تو ان کا نام ہارون تھا جس کی طرف نسبت کی گئی ان نے کہا تیرا باپ اچھا تیری ماں اچھی یہ کیا عشارت کی لئی اب بيبي ان شاء الله كاينو كيف نكلم كيف نكلم من كان في المحادثه سبيا قال اني عبد الله اعطاني الكتاب وجالني نبييا وجالني مباركا اينما كنت اوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا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 ارجون کہتے ہیں باریک سی شاخ جیسے قرآن کہتے ہیں نا کہ جب سورج جب چاند آخر میں پہنچتا ہے کل ارجن قدیم پھر اسی طرح ہو جاتا ہے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 کہ تم ہمارا بھائی مسلمان نجاشی فوت ہو گیا ہے چلو اس پہ ہم سلا الجنازہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھیں اور یہی وہ مسئلہ ہے جو ایما کے درمیان میں بھی مابہل اختلاف ہے یاد رکھیں اتفاق سے کیونکہ بات آ گئی ہے تو کہ کیا کسی کے مرنے پر غائبانہ جنازہ نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی یہ مسئلہ جو ہے امہ اکرام کے نزدیک مابہل اختلاف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 صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ جو ہے وہ تمکے میں پڑھا وہاں تو نہیں پڑھا مدینہ منورہ میں پڑھا تو کہاں ابشاہ اور کہاں مدینہ منورہ تو منگنا ہے کہ سلاد الب ان سب حضرات کی دلیل یہ ہے امام ابو حنیفہ اور رحمۃ اللہ علیہ کے غائبانہ نواز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ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 میں نے تو پند کیا تھا انہوں نے کہا حضور وہ رات کو فوت ہو گئی آپ آرام میں تھے ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو جگایا جائے اور جنازے میں بھی وجہ تاخیر کرنے سے آپ نے منع فرمایا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ویت کو دفن کرو حضور نے فرمایا دلونی دیا قبریں اس کی قبر پر مجھے لے چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے بس اللہ اللہ قبر حضور نے پھر قبر پہ کھڑے ہو گئے جنارا تو اب امام منیفا فرماتے ہیں کہ بھی اگر غائبانہ جانا ہی پڑھنا تھا تو وہی مسجد میں کھڑے فرماتے ہیں کہ بھی ایک دفعہ اور پڑھ لو جنا تھا پھر قبر پہ آنے کی کیا ضرورت تو اس لیے بہرحال یہ اپنے اپنے درائل ہیں اور ان کا موقع جو ہے وہ تو کتب احکام اور کتب فقہ ہوتی ہیں لیکن اگر ایک مسئلہ سامنے آ گیا تو ایک افادے اور استفادے کے لیے میں نے کچھ تھوڑی سی باتیں اس پہ عرض کر دی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 سہیل نے اپنے امر کو آدمی بھیجا حضور نے کہ حل اندر بے جوار کا بے مکہ تمہارے جوار میں میں مکے میں اتر سکتا ہوں اور نے کہا لا یا رسم میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا کیونکہ میں حلیف ہوں قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پریشان اور اسی سنات اب دیکھیں ایک طرف پریشانیوں کا یہ آلو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 تو ہمارے تو یہ ہماری اصل وجہ یہ ہے لیکن کہ رات دن یعنی کوئی دنیا میں کوئی دنیا میں اگر ان کا کوئی جہاز بھی گر جائے کہتے ہیں مسلمان نے پھونک ماری ہو ہمارا جہاز گر گیا وہ بد بس بہت جہاز تمہارا گر گیا ہم نے کہا نہیں یہ نہیں چلو پھونک نہیں ماری ہوگی نا کھڑے ہو کے دعا کی ہوتے نادلہ پڑی ہو بھئی ہاں بالکل ٹھیک ہے ہمارا تو خدا پہ ایمان ہے تم پچیس مارو گے خدا رہا تمہارے مارے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 تو بھی اسلام کے بل سے آپ کو کیا خطرہ ہے پہلے پھر کہیں مسلمان جاگ نہ جائے اگر جاگ گیا تو پھر اس کو پتہ ہے نا کہ ساڑھے آٹھ سو سال تو پہلے بھی رہے ہیں ہم پر پہلے چپراسی تو نہیں لگے ہوئے تھے نا یہ تو جب ہم بد عمل ہوئے تو گر گئے نا آج تک صلیبیوں کو ایوب, ایوب بھولا ہوا ہے صلاح الدین پھولا ہوا ہے مغیرہ پھولا ہوا ہے آج تک کفر کو کو سیدنا اوبر اور خالد کھلے ہوئے ایسی قوم کبھی دیکھی ہوگی کہ ان کو یعنی دشمن کہہ رہا ہے کہ حضرت خالد خیال رکھنا ہماری قوم کے پاس ایک زہر ہوتی ہے وہ انہوں نے اپنی انگوٹھیوں میں چھپائی ہوتی ہے تاکہ اگر دشمن پکڑ لے تو بس طرح لی اور بندہ ختم ہو گیا جس کا ذائقہ آج تک کوئی رپورٹ نہیں کر سکا اتنی خطرناک وہ زہر ہے خیال کرنا کسی کے ہاتھ کا پانی نہ پینا کھانا نہ کھانا دشمن دہر نہ ملا دے تو حضرت اللہ اللہ گلاس بھی کیا وہ ہکا پکا دیکھ رہا اب گرا اب گرا اب گرا انہوں نے کہا کیا گیا انہوں نے کہا تمہیں میں کچھ ہی نہیں ہو کیا مطلب جس خدا خالے کے اسی کے نام سے ہم نے کی ہے اس نے مجھے تو اس قوم سے کون ڈرے میرا بھائی یہ کمال ہے نا کہ ادھر شدتوں کا یہ عالم ہے اور ادھر مدنی کی رحمت کا یہ عالم ہے کہتے ہیں اللہ اہد قومی لا میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے یہ بے کا قصور کوئی نہیں ہے جانتے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 وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا إِلَى قَوْمِهِمْ هُدِيرٌ قَالُوا يَا قَوْمَنَا اللہ کے نبی نواز پڑھے اور جنہیں اتنی جناتے دوسری جگہ قرآن کہتے نہیں گل بتا اللہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ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 اور اس کے بعد جب حضور قرآن سے فارغ ہوئے تو اسلام لائے اور کہا یار رسول اللہ ہم نصیب کے جن نے ہم تو اس بحث میں تھے کہ وجہ کیا ہو گئی کہ آسمانوں پہ ہمارا جانا رکیا ہے ان لاندری اشبر اری دبن ہمیں تو پتا کوئی نہیں پہلے ہم باتیں سنتے تھے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 صفہا طائف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آوازیں کسے آپ کے پاؤں بارہ خون سے بھر گئے اسی عالم میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس سرزمین ہر مکہ مقرر کو لوٹے تو آپ کے لیے یہ دن جو تھے بڑے شدید حموم اور حموم کے دن تھے ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پریشانیوں کا اور دکھوں کا عالم تھا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 اسی طرح پورے پرانے مقدس میں آپ نظر ڈالیں گے تو جہاں جہاں آپ کو لفظ اسرا ملے گا جیسے یہاں پر ہمیں اسرا لن سبانسلامل مسجد اسی طرح اللہ نے حکم دیا تھا حضرت لوت علیہ السلام کو بصری بہلک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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیدین فرمایا اور نیو بھی فرمایا تو دونوں عمل کرنے والے قیامت تک موجود ہیں یہ تو وسعت تھی دین دین دین میں میں میں آسانی تھی یسر جس کو جو بات پہنچ گئی تھی کی بات تو نہیں پر وہی باتیں اور دونوں میں حدیثیں موجود ہیں لڑائی کا کیا ضرورت یہ تو بڑی فراغ دلی والی بولیں افسوس بدقسمتی ہے ہماری کہ آج یہ مسائل جو ہیں بڑے اختلاف والے بن گئے وہ ایک دفعہ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 آمین جو ہے بسر بھی ہے بلجہر بھی ہے یعنی آمین ایسا کہنا بھی جائز ہے اور زور سے کہنا بھی جائز ہے لیکن آمین بشر کا کہیں ثبوت نہیں ملتا کہ آمین کو شر کا بہانہ بنا دیا جائے اس لیے میں ان دونوں کو سزا دے بھی. تو اصل بات ٹھیک تھی حالانکہ وہ کافر تھا انگریز تھا اس نے کہا بھی آمین بلجہر آمین بسر تو ہے لیکن آمین بشر کہاں سے نکل آئی یہ آدمی آمین پہ آگے لڑائی شروع کر دے لڑنا شروع تم نے کیوں زور سے کہی اور کہ تم نے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 تو اس لیے یاد رکھیں کہ میں میں اور اسرا میں یہ دو قول ایک قول تو یہ ہے کہ یہ اسرا میں سب حق ہے لیکن ہے یہ خواب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ہوا لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی یہ خواب یعنی یہ بیداری کا قصہ نہیں بلکہ آپ نے خواب میں یوں دیکھا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 وہ کہتی ہیں کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے مبارک ہے قرآن کہتے ہیں وباج النتی فتنط الناس وباج النتی فتنط الناس کہ میرا بدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ ہم نے آپ کو دکھایا ہے ہمارا مقصد ہے امتحان لوگوں کا کہ کیا مانتے اتنی بڑی بات بھی مانتے ہیں میرے نبی کی کہ نہیں مانتے تو لفظ ہے رو یا رو عام طور پر اطلاق ہوتا ہے خواب پہ پر قرآن پر میں لفظ ہے رو جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا تھا کہ میرے ابا انی تو اہداشرہ کو کا بن پشچم سبل قمر رائی ساجدین کہ میں نے دیکھا ہے کہ گیارہ تارے ہیں سورج چاند ہے اور مجھے سجدہ کر رہے ہیں یا تکسس انہوں نے کہا تھا کہ میرے بیٹے اپنا یہ خواب جو ہے نا کسی بھائیوں کو نہ بتلانا تو وہاں بھی دفدرو یا رو یا سے مراد خواب ہے یوسف علیہ السلام نے خواب ہی دیکھا تھا کوئی حقیقت تو نہیں تھی کہ تارے آسمان سے اتر کے سجدہ کر رہے اسی طرح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 ماضا ترا انہوں نے کہا ابا جان میں نے تو خواب دیکھا ابا میرے بیٹے, بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں اسی پہ کر رہا ہوں اب اس کی تعبیر تمہاری رضا مندی کے بغیر تو ممکن نہیں تم بتاؤ کہ اب میں کیا کروں بار میرا خواب تو وہاں بھی لفظ رویا ہے ارا ہے جس کا مادہ رویا سے ایک ہے تو تمہانا خواب ہے وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ مماج الن کی الطی ارے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 کہ بی, بی عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ما فقط توجود تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفراشی بی, بی عائشہ فرماتی ہے خدا کی قسم میں نے تو حضور کو اپنے بستر سے دور نہیں پایا یعنی حضور بستر پہ موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ جب بی بی کہہ رہی ہے کہ حضور بستر پہ موجود تھے تو حضور آسمانوں پہ کیسے تشکیل وہ خواب تھا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 پانا دون بدا اور حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں کال سارے قرآن میں وہ کہتے ہیں کھول کے دیکھو سارے قرآن پاک کا مطالعہ کرنے لیں کہ جہاں جہاں نفظ ہے عبادنا ابراہیم مب صحاف ابدنا ایوب اور اسی طرح عباد المکرم اور اسی طرح انی عبد اللہ اللہ نے میرے مدنی کو فرمائیں لما کا ماں ابد اللہ پر میں اب دھی ما اوا یہاں پورے قرآن کو دیکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ لفظ عبد کا اطلاق تو کبھی روح پہ ہوتا ہی نہیں عبد کا اطلاق ہوتا ہی روح مال جسد پہ ہے تو جب اللہ فرما رہے ہیں کہ اصراب ابد ہی تو بات ختم ہو گئی یہاں ہم کیسے سمجھ رہے ہیں کہ وہ روح کا بیراج ہے اور روح کا اسراہ ہے اور خواب ہے اسی لیے وہ ہیں کہ نہیں بالکل حضور سرکار دو عالم رحمت دو جہاں آپ بے عین ہی بیداری میں جاگتے ہوئے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 تو جب قابلوں نے اتنا مخالفت کی تو معلوم ہوا کہ ان کو کوئی چیز مشکل نظر آئی قابلت یہ چیز مشکل ہوتی نہیں مشکل نظر آئی کہ ایک زندہ انسان ایک مہینے کا سفر رات میں کیسے طے کر لیا کیسے بیت المقدس پہنچ گئے خواب میں تو وہ بھی پہنچ سکتے ہیں ہم بھی پہنچ سکتے ہیں. احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر دس سے فرمائیں